الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ مَا لَا <تَفْعَلُونَ> اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو ابن المنظر اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ کچھ مسلمان جہاد فرض ہونے سے پہلے کہتے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے تو ہم اسے کرتے تو اللہ نے بذریع وہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ سب سے بہترین عمل ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہے اور جب جہاد فرض ہوا تو ان مسلمانوں پر جہاد کرنا گراں گزرا تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں احتاب کیا اس لیے کہ ایمان صادق کا تو تقاضا یہ ہے کہ مومن نہ جھوٹ بولے اور نہ وعدہ خلافی کرے جو کہے اس کے مطابق عمل کرے اور جو نیک کام نہ کیا ہو اسے اپنی طرف منصوب نہ کرے کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض بات یہ ہے کہ آدمی اپنی طرف ایسے بھلائی کے کام منصوب کرے جو اس نے نہ کیا ہو یا کہے کہ میں فلاں خیر کا کام کروں گا اور پھر اسے نہ کرے حافظ نے کثیر لکھتے ہیں دلیل ہے کہ مطلق وعدہ وفا کرنا واجب ہے اور اس کی تائید صحیح ہے ان کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا ہے اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے